احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے <Sess <começ«> <Sess <No> آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم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 بسم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اس نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے پاکخ لڑکا عطا کروں کو لم سسنی بشم اکو بس نے کہا میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھو تک نہیں اور میں کوئی بدکار نہیں کال کا دلکو کی ہوں والی نجال ہوں آ سیو متمیا اس نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں اور یہ ایک طے شدہ امر ہے فہمت بھی مکن قصیا بس اسے اس کا حمل ہو گیا اور وہ اسے لیے ہوئے ایک دور کی جگہ کی طرف ہٹ گئی بدر ہے شان خیر النا شفیع الورا مر جائے خاصو بسد عج زمت بسد اح ترام یہ کرتا ہے کا ایک غلام کہ اے شاہ کون عالی مکام علیکہ کا سلاتو ال سلام ال سلا تو سلا ع سلا بدر گاہ شان شفیع خاص بسد اج زمت بسد اح کرتا ہے ارض گلا کہ شاہ کون ہے عالیم کا علیہ کا سلا تو علیک کا علیک ال پر مواخلا کے اکمل تری کے دشمن بھی کہ لگے آفری کے دشمن بھی کہنے لگے آفری, کہ آفری, کہ آفری زہ خل کے کامل زہ حسن تام زہ خلق کامل زہ حسن تل کا سلاد الح کا سلاد دل تھے یقین گھیر لی دنیا پہ وہ رہی کہ ہی ڈھونڈے سے ملتی نیتو ہی کے دم سے اس کا قیام ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام الح کا تو الح کا سلا ला तो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम Oh to... God. سلاد ال السلام سلام ال نبوت کے تھے جس قدر بھی کما وہ سب جمع ہے میں لا محال صفات جمع صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس ادیم المثال ہر ایک رنگ ہے بس المثال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام 9 سے 11 بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 بجے کے درمیان اے ایم 5.30 پہ, پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی اور بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے روز یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے تقریباً آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک ہمارے جماعت کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اسی حوالے سے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان ہم آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسی الخامس سید اللہ بن بنصر العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جمعہ جو کہ اردو زبان میں ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ پیش کرتے ہیں سامعین اکرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعہ اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں اور پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات کر سکیں اور ہمارے معزز مہمان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سامع کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है क्यू ए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस और अगर आप प्रोग्राम में बज़रिया फ़ोन शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारा फोन नंबर है 416-410-6522 416-410-6522 और टोरटो के बाहर के साम के लिए वन एट फाइव फाइव فور ون کرام آپ سے گزارش کہ آپ کے سوالات کا دورانیہ ایک منٹ یا اس سے مختصر ہو اور اگر آپ ایک سے زائد مرتبہ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو تاکہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ احباب شامل ہو سکیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع نکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب کے تحقیقی مضامین اور جلسہ سالانہ کینیڈا پہ کی جانے والی تقاریر کی ویڈیوز آپ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org ڈبلیو دیکھ سکتے ہیں اور پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں آپ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح مود علیہ سلاۃۃ وسلام کی کتب اور آپ کی تحریرات کا تعارف پیش کرتے ہیں جی مصباح صاحب آج کس کتاب کا تعارف آپ پیش کرنا چاہیں گے مبارک جیسا کہ آپ نے تعارف میں بتا دیا ہے کہ آج کا پروگرام حضرت تقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کے حوالے سے پیش ہوتا ہے تو آج بھی حضور کی تحریرات میں سے ہم سامعین کی خدمت میں کچھ پیش کریں گے لیکن آج پھر کوئی خاص کتاب حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی میں نہیں لے کر آیا جی. لیکن یہ ہم پہلے بھی یہاں پروگرام کر چکے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی تحریرات کے مختلف رنگ ہیں ایک تو آپ کی کتابیں ہیں جو پورے مضامین کو کور کرتی ہیں اور تفصیل آپ نے ان مضامین کو جن کے بارے میں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے ایک رنگ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات کا اشتہارات ہیں جو مجموعہ اشتہارات کے نام سے آپ کو علیہ السلام ویب سائٹ پر مل جائیں گے اس کی تین جلدیں ہیں اور ایک رنگ حضمسی محدود علیہ السلام کی تحریرات کا مکتوبات ہیں جی یعنی وہ خط جو آپ نے خود بعض لوگوں کو لکھے ہیں یا جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے تو اس کے جواب میں جو آپ نے جوابی خط ان کو بھیجا ہے تو اس میں سے ویسے تو ہزاروں یہ خطوط ہیں لیکن جماعت احمدیہ نے بڑوں نے ہمارے کوشش کی ہے کہ میں اس میں سے جتنے بھی مل سکے اس کو محفوظ کیا ہے اور یہ خطوط حضرت مسیح محدودیہ اسلام کے مکتوبات احمد کے نام سے محفوظ ہیں اور کتابی صورت میں جو ہے وہ چھپ چکے ہیں تو اس میں بھی مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں یعنی وہ خطوط جو آریہ یا دیگر ہندو صاحبان کے نام لکھے گئے ان کی الگ جلد ہے جو غیر احمدی علماء کے نام لکھے گئے ان کی الگ جلد ہے اور جو احمدی احباب کے نام لکھے گئے ان کی پھر کچھ جلدیں ہیں اور مزید جلدوں پر کام ہو بھی رہا ہے تو اس میں آج وہی جلد نمبر دو میرے ہاتھ میں ہے جس میں مسیح علیہ السلام کے تین بلکہ چار بڑے صحابہ کے نام خطوط ہیں حضرت خلیفۃ المسیل اول رضی اللہ عنہ کے نام حضرت نواب محمد علی خان صاحب رئی صاف مالیر کوٹلہ رضی اللہ عنہ ان کے نام جو خطوط ہیں حضرت سیٹھ عبدالرحمان صاحب مدراسی رضی اللہ عنہ جو مدرس انڈیا کے رہنے والے تھے ان کے نام خطوط ہیں اور حضرت چودھری رستم علی صاحب رضی اللہ عنہ ان کے نام یہ خطوط ہیں تو اس میں سے ہم حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ كے نام چند خطوط کا آج یہاں ذکر کر رہے ہیں اور اس میں مطالعہ چلیں کہ اگر یعنی پارٹیشن سے پہلے جو ریاستیں انڈیا کے ساتھ ملک تھیں اس میں بڑی بڑی ریاستیں بھی تھیں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی بھوپال کی ریاست تھی باول کی ریاست تھی خیرپور کی ریاست تھی تو یہ ریاستیں بھی تھی لیکن بعض چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی موجود تھی تو انہی میں سے ایک چھوٹی ریاست مالیر کوٹلا کی بھی تھی جس کے رئیس خاندان سے یہ بزرگ تھے حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ خاندان شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا تو لیکن حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دیگر صحابہ کرام کا بھی بڑا مرتبہ تھا ان کی بھی آپ عزت کرتے تھے تو اس سوالے سے حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے حضرت مسیح محدود علیہ السلام کے ساتھ خط و کتابیں شروع کی یہ تقریباً س... یعنی نوے کی بات ہے جب حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا تو شروع کے تین چار خطوط اسی جواب میں ہیں کہ وہ سوالات پوچھتے تھے اپنی تسلی کے لیے ابھی ایمان نہیں لائے تھے بیعت نہیں کی تھی انہوں نے لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے پھر بیعت کر لی اور احمدیہ مسلم جماعت میں شامل ہو گئے تو اس میں یہ خطوط جو ہیں یہ پڑھنے کے قابل ہیں جس میں عدم سسی علیہ السلام نے بڑے جامع انداز میں اپنی آمد کا مقصد اور غرض و غائب جو ہے وہ بیان فرمائی ہوئی ہے تو اس میں جو سوالات وہ پوچھتے تھے اس کا بھی جواب چونکہ ان شروع کے خطوط میں ہے تو وہ جواب جہاں حضرت نوام محمد علی خان صاحب کے لیے تھا آج کے زمانے میں بھی جو لوگ واقف نہیں ہیں حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی کتابوں سے آپ کی تحریرات سے اور سن کر اعتراض کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مکتوبات جواب کافی ہیں دینے کے لحاظ سے مثلا مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک خط میں یہ بڑا تفصیلی خط ہے اس میں سے میں یہ حصہ پڑھتا ہوں جس میں آپ لکھتے ہیں کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلے سے دوسرا قبلہ مقرر مقرر اور بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لاویں لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں ہے وہی اسلام ہے جو پہلے تھا وہی نمازیں ہیں جو پہلے تھیں وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پہلے تھا اور وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی اصل دین میں سے کوئی ایسی بات چھوڑنی نہیں پڑی جس سے اس قدر حیرانی ہو تو یہ بڑا واضح آپ کا اعلان ہے کہ کوئی ایسی نبوت آپ نہیں لائے جس سے نواز باللہ دین اسلام کو آپ نے منسوخ کر دیا ہو آپ مزید لکھتے ہیں کہ مسیح مؤود کا دعویٰ اس حالت میں گراں اور قابل احتیاط ہوتا کہ جب اس جب اس دعوے کے ساتھ ناوزب اللہ کچھ دین کے احکام کی کمی بیشی ہوتی اور ہماری عملی حالت دوسرے مسلمانوں سے کچھ فرق رکھتی تو اب جب ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں صرف حیاتِ مسیح اور وفات مسیح کا مسئلہ ہے جو ایک فرا ہے تو اس پر شور مچانا یہ درست نہیں ہے تو آگے آپ مزید لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے مجدد کا نام مسیح مود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کے غلبے عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کا دفع کرنا ہے اور ان کے فلسفے کو جو مخالف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے کیونکہ سب سے بڑی آفت اس زمانے میں اسلام کے لیے جو بغیر تائید الہی دور نہیں ہو سکتی عیسائیوں کے فلسفیانہ حملے اور مذہبی نکتہ چینیاں ہیں جن کے دور کرنے کے لیے ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آوے اور جیسا کہ میرے پر کشفن کھولا گیا ہے کہ حضرت مسیح کی روح ان افتراؤں کی وجہ سے جو ان پر اس زمانے میں کیے گئے اپنے مثالی نزول کے لیے شدت جوش میں تھی اور خدا تعالیٰ سے درخواست کرتی تھی کہ اس وقت مثالی طور پر اس کا نزول ہو سو خدا تعالی نے اس کے جوش کے موافق اس کی مثال کو دنیا میں بھیجا تا وہ وعدہ پورا ہو جو پہلے سے کیا گیا تھا تو یہ آپ نے اپنی آمد کا مقصد جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اور اس زمانے میں چونکہ بعض مولوی حضرات بھی مسیح معود علیہ السلام کو مباہلے کی طرف بلا رہے تھے تو مسیح معود علیہ السلام نے پہلے انکار کیا مبالے سے تو اس لحاظ سے بھی حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ کیوں نہیں ان کے مبالے کا جواب دیتے تو اس كا جواب بھی اس خط میں سسیح علیہ السلام نے کیا ہے جس میں آپ لکھتے ہیں کہ مباحلے کی نسبت آپ کے خط سے چند روز پہلے مجھے خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے یعنی یہ جو آپ پہلے انکار کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کا بھی آگے آپ وجہ بتائیں گے کہ کیوں مولویوں کے مباہلے کی دعوت پر میں انکار کر رہا ہوں اور نہیں آتا تو اس وجہ سے پہلے آپ یہاں لکھ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے اور خدا تعالیٰ کا ارادہ اور خدا تعالیٰ کے ارادے سے آپ کے ارادے کا توارد ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب اجازت دینے میں حکمت یہ ہے کہ اول حال میں صرف اس لیے مبائلہ ناجائز جا تھا کہ ابھی مخالفین کو بخوبی سمجھایا نہیں گیا تھا اور وہ اصل حقیقت سے سراسر ناواقف تھے اور تکفیر پر بھی ان کا وہ جوش نہ تھا جو بعد اس کے ہوا لیکن اب تالیف آئینہ کمالات اسلام کے بعد تفہیم اپنے کمال کو پہنچ گئی یعنی اس اس سے پہلے وہ صحیح طور پر جانتے نہیں تھے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کسی نئے دین کی بنیاد رکھتی ہے تو آپ ان کو سمجھا رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اب آئینہ کمالات اسلام میں وضاحت سے اپنا دعویٰ پیش کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ تفہیم اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اب اس کتاب کے دیکھنے سے ایک ادنا استعداد کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ مخالف لوگ اپنی رائے میں سراسر خطا پر ہیں اس لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مبالے کی درخواست کو کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ساتھ شائع کروں سو درخواست انشاءاللہ قدیر پہلے حصے کے ساتھ ہی شائع ہوگی اول دنوں میں میرا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمانوں سے کیوں کر مبالا کیا جائے یعنی کیوں ان مسلمان مولویوں سے مبالا کیا جائے کیونکہ مبالا کہتے ہیں ایک دوسرے پر لانت بھیجنا اور مسلمان پر لانت بھیجنا جائز نہیں اب چونکہ وہ لوگ بڑے اصرار سے مجھ کو کافر ٹھہراتے ہیں اور حکم شرعی یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافی ٹھہراوے اگر وہ شخص در حقیقت کافر نہ ہو تو کفر الٹ کر اسی پر پڑتا ہے جو کافر ٹھہراتا ہے اسی بنا پر مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ جو لوگ تجھ کو کافر ٹھہراتے ہیں اور ابنا اور نسا رکھتے ہیں اور فتوا کفر کے پیشواں ہیں ان سے مبالے کی درخواست کر تو یہ آپ نے اس کی حقیقت بتا دی کہ صرف وہ مولوی حضرات جو فتویٰ کفر کے پیشوا ہیں جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اس طرح کے فتو کفر میں ان سے مبالع کی آپ کو اجازت دی گئی اور آپ نے پھر اس کا اعلان بھی کیا جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک تقریباً سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر گیارہ بجے ہم آپ خدمت میں امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسی الخامصد اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ جو کہ گزشتہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے اس کی اردو میں ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضرت مسیح محود علیہ صلاۃ وسلام کی کتب اور تحریرات کے تعارف کے سلسلے میں آپ کے خطوط کے مجموعے جو کہ مکتوبات احمد کے نام سے شائع شدہ ہیں ان میں سے کچھ خطوط کا تعارف پیش کیا ہے اور اس میں سے بھی خاص طور پہ آپ نے مباحلہ اور فتوا کفر وغیرہ کے سلسلے میں کچھ مواد ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور سامع کرم آپ سے گزارش کہ آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہی تقریباً گیارہ بجے تک اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے سکس فائیو اور سامعین کرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل ہمیں سوالات بھیجنا چاہیں یا دوران ہفتہ بھی اگر ہمیں سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس جی مس بس آپ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر تو موجود نہیں ہے اگر آپ پروگرام کے موضوع کو مزید آگے لے کے جانا چاہیں جی اس سے بہت ہی لمبا خط ہے تقریباً بارہ تیرہ صفحات کا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کتنا جوش تھا حضرت مسیح مود علیہ السلام کو کہ وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے میں دیا ہے اس کو دنیا تک پہنچائیں تو جہاں آپ نے کتابیں لکھی ہیں وہاں اگر انفرادی طور پر بھی کوئی شخص آیا ہے تحقیق کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو ٹھکرایا نہیں ہے بلکہ اس کی تسلی کرائی ہے اور تفصیل اپنا دعویٰ اس کے سامنے رکھا ہے تو اس میں وہ لوگ بھی تھے جو خود قادیان حاضر ہوتے تھے اور آپ کی مجلس میں رہ کر سوالات کرتے تھے اور وہ لوگ جو قادیان نہیں آ سکتے تھے انہوں نے خط کے ذریعے سوالات پوچھے ہیں تو آپ خطوں کے ذریعے ان کے جوابات دیتے ہیں تو یہ بھی ایک جوابی خط ہے جس میں آپ نے اپنے دعوے کا ذکر فرمایا ہوا ہے اور اس میں آپ اپنے سلسلہ احمدیہ کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ سو یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعلیٰ اپنے اس سلسلے کو بے ثبوت نہیں چھوڑے گا وہ خود فرماتا ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا جن لوگوں نے انکار کیا اور جو انکار کے لیے مستعد ہیں ان کے لیے ضلعت اور خواری مقدر ہے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ انسان کا افطراع ہوتا تو کب کا ضائع ہو جاتا کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کا ایسا دشمن ہے کہ دنیا میں ایسا کسی کا دشمن نہیں وہ بیوقوف یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا یہ استقامت اور جرت کسی قذاب میں ہو سکتی ہے وہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ جو شخص ایک غیبی پناہ سے بول رہا ہے وہی اس بات سے مخصوص ہے کہ اس کے کلام میں شوکت اور حیبت ہو اور یہ اسی کا جگر اور دل ہوتا ہے کہ ایک فرد تمام جہان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے یقیناً منتظر رہو کہ وہ دن آتے ہیں بلکہ نزدیک ہیں کہ دشمن روح سیاح ہوگا اور دوست نہایت ہی بشاش ہوں گے کون ہے دوست وہی جس نے نشان دیکھنے سے پہلے مجھے قبول کیا اور جس نے اپنی جان اور مال اور عزت کو ایسا فدا کر دیا ہے کہ گویا اس نے ہزار ہا نشان دیکھ لیے ہیں سو so یہی میری جماعت ہے اور میرے ہیں جنہوں نے مجھے اکیلا پایا اور میری مدد کی اور مجھے غمگین دیکھا اور میرے غمخار ہوئے تو اس میں بھی آپ نے آئندہ زمانے کے بارے میں پیشگوئی کر دی یہ اٹھارہ سو نوے کا خط ہے کہ دشمن جو ہیں جو اس سلسلے کو مٹانے کے درپے ہیں وہ ناکام ہوں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سلسلے کو قائم فرمائے گا تو یہ پیشگوئی بالکل پوری ہوئی اور دن بہ دن اس کی مخالفت میں اس سلسلے کی اس جماعت کی مخالفت میں تیزی آتی گئی لیکن جتنی تیزی آئی اتنی ہی تیزی سے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو پوری دنیا میں اپنے فضل سے پھیلا دیا ہے اور ہر قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اس غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی آ کر امام عیدی ہیں اور مسیح معود ہیں ان کی جماعت میں لوگوں کو شامل کیا ہے تو یہ بھی پیشگوئی ہے جو اس خط میں درج ہے جو اللہ تعالیٰ کے سے پوری ہوئی اور استخارے کے بارے میں بھی مضمون ہے اگر آپ مزید ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں جی اس میں انہی دنوں میں حضور نے نشانے آسمانی ایک چھوٹا سا کتابچہ تحریف فرمایا تھا تو اس میں حضور نے یہ لکھا ہوا ہے جس میں آپ نے خاص طور پر مسلمان بھائیوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ واقعی یہ پیشگوئیاں بھی موجود ہیں کہ امام مہدی اور مسیح مؤود آئیں گے اور یہ شخص مرزا غلام احمد کا اسی مسیح ماؤد اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ شامل بھی ہوتے جاتے ہیں اور اس کی کتابوں سے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا بھی رد ہوتا جاتا ہے لیکن ہم بعض لوگ جو علماء ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگائے بیٹھے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سلسلہ واقعی سچا ہے یا نہیں تو تو ہماری رہنمائی کریے دعا کا کی نصیحت ہے جو مسیح محدود علیہ السلام نے نشان آسمانی میں مسلمانوں کے سامنے رکھی ہے اسی حوالے سے حضرت نوام محمد علی خان صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ استخارہ اگر ہوتا ہے یعنی استخارہ کرتے ہیں جماعت کے متعلق تو اس سوالے سے آپ جواب میں لکھتے ہیں کہ تیسرا سوال آپ کا استخارے کے لیے ہے جو درحقیقت استخبارہ ہے پس آپ پر واضح ہو کہ جو مشکلات آپ نے تحریر فرمائی ہیں حقیقت استخارے میں ایسی مشکلات نہیں ہیں میری مراد میری تحریر میں صرف اس قدر ہے کہ استخارہ ایسی حالت میں ہو کہ جب جذبات محبت اور جذبات عداوت کسی تحریک کی وجہ سے جوش میں نہ ہو یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوں مسیح محدود علیہ السلام کے بارے میں تو اس میں یا کسی اور معاملے کے معاملے کے بارے میں آپ دعا کرنا چاہیں تو یہاں تو حضور خود حضور اپنے بارے میں چونکہ تحریر فرماتے تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی محبت کے جذبات یا دشمنی کے جذبات نہیں ہونے چاہیے بالکل نیوٹرل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے کھڑا ہو جائے مثلاً حضور فرماتے ہیں مثلاََ ایک شخص کسی شخص سے عداوت رکھتا ہے اور غصے اور عداوت کے اشتعال میں سو گیا ہے تب وہ شخص جو اس کا دشمن ہے اس کو خواب میں کتے یا سور کی شکل میں نظر آیا ہے یا کسی اور درندے کی شکل میں دکھائی دیا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ شاید در حقیقت یہی شخص ان اللہ کتا یا سوری ہے یعنی اگر مجھے خواب میں نظر آیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہوگا تو حضور ماتے ہیں یہ خیال اس کا غلط ہے کیونکہ جوش عداوت میں جب دشمن خواب میں نظر آوے تو اکثر درندوں کی شکل میں یا سانپ کی شکل میں نظر آتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ درحقیقت وہ بد آدمی ہے کہ جو ایسی شکل میں ظاہر ہوا یہ غلطی ہے یعنی حضور نے پہلے فرما دیا کہ دل اور دماغ میں پہلے ہی دشمنی کی وجہ سے اس شخص کو اپنا دشمن قرار دیا ہوا ہے تو اسی جذبات میں اگر انسان دعا کرتا ہے یا سو جاتا ہے تو اس کو اگر خواب میں ایسی شکل دکھائی دیتی ہے تو اس کے اس دشمنی کا نتیجہ ہے جو خواب میں ظاہر ہو رہا ہے بلکہ چونکہ دیکھنے والے کی طبیعت اور خیال میں وہ درندوں کی طرح تھا اس لیے خواب میں درندہ ہو کر اس کو دکھائی دیا سو میرا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جذبات نفس سے خالی ہو اور ایک آرام یافتہ اور سراسر روب حق دل سے محض اظہار حق کی غرض سے استخارہ کرے میں یہ عہد نہیں کر سکتا کہ ہر ایک شخص کو ہر ایک حالت نیک یا بد میں ضرور خواب آ جائے گی لیکن آپ کی نسبت میں کہتا ہوں یہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ آپ کی نسبت میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چالیس روز تک رو بحق ہو کر بشرائط مندرجہ نشان آسمانی استخارہ کریں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کیا خوب ہو کہ یہ استخارہ میرے روبرو ہو تا میری توجہ زیادہ ہو تو اس میں بھی آپ نے وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت انسان کو اپنے دوستی یا دشمنی کے جذبات کو خالی کر دینا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی بہترین دوست ہے تو اس سے دعا کرتے وقت مدد مانگنی چاہیے اور اگر کسی کے خلاف بگز ہے یا نفرت ہے اس کو دل سے نکال کر پھر دعا میں کھڑا ہو ورنہ دعا جو ہے اگر نفرت اور تعصب دل سے نہیں نکلتا تو دعا کی بجائے وہ نفرت اور تعصب جو ہے وہی غالب آ جاتا ہے اور اسی کا ہی رنگ جو ہے وہ نتیجے پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ بھی بڑا بنیادی ایک, ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے کا جو مسیح محمد علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام آٹھ سے آہ, نو سے گیارہ بجے کے درمیان اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان آپ یہ پروگرام ای ایم فائیو تھرٹی پہ بھی سماعت فرماتے ہیں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 نے پروگرام کی ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں حضرت مسیح معود علیہ صلاط وسلام کی کتب اور تحریرات کے تعارف کے سلسلے میں پروگرام پیش کرتے ہیں اور آج آپ نے آب، آب، اور آج آپ نے حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ وسلام کے خطوط کے مجموعے جو کہ مکتوبات احمد کے نام سے شائع شدہ ہیں ان میں سے کچھ خطوط کا تعارف ہمارے سامعین آپ سامین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے جس میں ہم آپ سامعین سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے اختتام تک یعنی کہ تقریباً گیارہ بجے تک آپ پروگرام کے اسی موضوع کے حوالے سے سوالات کریں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو جی مصوح صاحب ہمارے ساتھ آج, آج کے پہلے کالر اس وقت موجود ہیں ان کا سوال پہلے لیتے ہیں الحمد للہ جی جتنی دیر آپ نے اس کے بارے میں ایک اور چالیس کاموں کے لیے اشتہارہ کیا جاتا حرام کاموں کے لیے کوئی اجازت آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرام لائے نہ نبی علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی نہ ان کو حکم دیا نہ کرام طب طالین یہ سارے اور با حق جتنے بھی ہیں میں کبھی ان کی زندگی میں کبھی ہم نے سنا تو میرا یہ سوال یہ ہے عزت اسلام خارہ صرف نیک اور کئی کاموں کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اب یوں کہنے یہ چال ہے کہ نوزانہ کا ایمان سخت کرنے کے لیے ان کو شک میں ڈال دیں نوزب اللہ رسومت نوزلہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو آیا اب اگر کسی مسلمان نے یہ ریم ایک سلسلے بڑا کام کر بھی لیا مسلمانوں کی ایک جناب, بس بس بس جناب, بس بس جناب عمین صاحب آپ کا سوال تو غالباً ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے امین صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے استخارے کا جو کہا ہے جس کا آج ہم نے اپنے تعارف میں اس کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نبی تو ایسا کبھی نہیں کہتا کہ استخارہ کرو جی. کیا کبھی آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ استخارہ کرو کیونکہ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا خیر طلب کرنا جی. تو اور وہ نیک کاموں میں ہوتا ہے ناجائز یا حرام کاموں میں نہیں ہوتا تو بالکل درست ہے کہ استخارہ جو ہے وہ نیک کاموں میں ہی ہوتا ہے اور امام مہدی کے پہچان جو ہے یہ بھی ایک نیک کام ہی ہے یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے اور اس میں یہ کہنا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا کیوں نہیں کہا اگر یہ معاملہ استخارے کا اس میں جائز ہوتا تو حضور بھی تلقین فرماتے تو اس میں امین صاحب اگر غور سے سنتے تو مسیح معود علیہ السلام نے مسلمان بھائیوں کے سامنے اس امر کو رکھا ہے کہ آپ استخارہ کریں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار تھے مشرقین جو بتوں سے مدد مانگتے تھے بتوں سے استخارہ نہیں مانگا جاتا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو فرما سکتے تھے کہ آپ استخارہ کر لیں یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا کہ آپ اپنے بتوں سے پوچھ لیں کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں میں سچا نبی ہوں یا نہیں ہوں تو یہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے استخارہ مسلمان بھائیوں کو اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے صحیح بخاری میں یہ درج ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے اس طرح جس طرح کے قرآن کریم کی کوئی صورت سکھاتے ہوں یعنی اتنی تاکید اور اتنی ضروری بات کے طور پر یہ ہمیں سکھاتے تھے جی. گویا کہ قرآن کریم کی کوئی صورت سکھا رہے ہوں اور کس معاملے میں فی المور کلیہ ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی ہمیں دلکین فرماتے تھے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیسا بھی ہو فی المور کلہ ہر ایک معاملے میں ہر ایک امر میں آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہوتی تھی کہ اس معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو اور خیر طلب کر لو تو یہ خیر مانگنا اللہ تعالیٰ سے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیسے ایمان صلب ہو سکتا ہے مسلمانوں کا کیا نازب باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوکہ دے دے گا اور دعا کرنے والے کو گمرائی کی راہ پر چلا دے گا اگر وہ واقع نیک نیتی سے دعا کر رہا ہے تو, تو یہ پہلو یہ تعلیم ادمسی مودیہ السلام کی اصل میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایک سنت کو ایک تعلیم کو عمل میں لانے کی تلقین تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے پوچھ لیں سچے دل سے تو اور کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے امام مہدی کی پہچان کا معاملہ ہے تو نبی جو ہیں یہ تو یعنی قرآن کریم خود فرما رہا ہے اور انبیاء کے حالات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہوئے ہیں کہیں بھی کسی نبی کے بارے میں قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے آنے پر دنیا نے پھولوں کے ہار ڈالے ہوں اور استقبال کیا ہو ہمیشہ مخالفت رہی ہے ہاں آہستہ آہستہ اس نبی کی جماعت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا چلا گیا ہے تو یہی صورت حضرت مسیح مود علیہ السلام کی زندگی میں بھی تھی کہ بعض لوگ جو بڑے بڑے نام تھے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھروی بھی بہت بڑا نام تھا اس وقت کے علماء میں اور یہ آپ کو حوالے آپ کے علماء کے موجود بھی ہیں کہ اتنے بڑے عالم کی بیت کرنے کی وجہ سے کافی لوگ جماعت میں احمدیہ میں چلے گئے حضرت مولوی محمد آسن امروہی صاحب بھوپال میں ریاست بھوپال میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھے تو وہ بھی بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے تو بعض علماء جو ہیں ان کے بیت کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ حیران تھے کہ ایک طرف کفر کا فتویٰ ہے دوسری طرف یہ لوگ جا بھی رہے ہیں جماعت احمدیہ میں تو کیا وجہ ہے اور اور تیسری طرف وہ کتابیں حضرت مسیح محد علیہ السلام کی جو اس زمانے میں میدان جنگ بنا ہوا تھا مذاہب کی پر حملے کرنے کا خاص طور پر اسلام کی تعلیمات پر اس کے جوابات حضرت مسیح محدود علیہ السلام دے رہے ہیں اور کوئی عالم وہ جوابات نہیں دے رہا یا دے رہا ہے تو جس کا جواب اثر کرتا ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے جو دین اسلام کا دفاع کر رہے ہیں تو یہ باتیں جو ہیں وہ بعض لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھیں کہ ہم سمجھ نہیں آ کہ ہم کیا کریں اگر یہ واقعی سچے ہیں تو کفر کفر کا فتویٰ کیوں آ رہا ہے مخالفت کیوں کی جا رہی ہے تو ایسی نیک سوچ رکھنے والوں کو ہی حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ آپ آضو صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کر لیں اور استخارہ کر لیں اور میرے متعلق نہ میری باتیں آپ سنیں نہ مولویوں کی باتیں آپ سنیں آپ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ تو بتائے اللہ تعالیٰ کہ کیا یہ واقعی وہی امام عیدی ہے جس کی پیشگوئیاں احادیث میں ہیں یا نہیں تو اگر واقعی سچے دل سے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور حضور نے چالیس دن کیا کی میعاد رکھی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے جب تک کہ انسان جلدی نہ کرے یعنی جلد بازی کر کے اگر چھوڑ دے کہ میں نے دو دن تین دن دعا کری اللہ تعالیٰ نے کی اور اللہ تعالیٰ نے جواب ہی نہیں دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی دعا کے اصولوں کے خلاف ایک طرز عمل ہے صبر کے ساتھ دعا جو ہے وہ ضروری ہے تو مسیح محدود علیہ السلام نے چالیس دن کا عرصہ رکھا ہے کہ آپ ایک شخص کی بیت کرنے کے لیے اگر اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں گزارتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی رانمائی فرمائے گا تو یہ امام مہدی کی پہچان کے متعلق دعا کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے اور دین اسلام کے خلاف کام نہیں ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ میں ذکر کیا اس زمانے میں مخاطب لوگ کچھ اور تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ایمان نہیں رکھتے تھے بتوں کی طرف زیادہ توجہ رکھتے تھے یہ استخارے کا جو رنگ ہے یا جو نصیحت ہے یہ ان مسلمان بھائیوں کے نام تھی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کے حضور دعائیں کرنے والے ہیں جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب محمد تقی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں تقی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جتنے لوگ ہم نے دیکھے پاکستان میں جو بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ ستار, یہ اس طرح کیا آیا, اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا نکلا ہمارا خواب یہ ہے وہ ہے میرے استاد نے کیا میرے تیر نے کیا لیکن دو تین ماں بال ان کی تلاقے ہوئی ہیں اب جی. آپ اس پہ کتنا اس پہ ڈپینڈ کریں گے صرف, یہ آپ اس پہ بھی تو نہ دیں نا کیوں تلاقے کیوں ہوتی ہیں اس ایک سارا کرنے کے بعد جناب ए? بہت شکریہ دس بارہ کروڑ دنیا میں جناب بالکل ٹھیک ہے امین صاحب بھی ہیں سوال دوبارہ لے لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم سے پہلے تو جس امام مہدی کے آنے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ وہ نے حدیثوں میں ہیر فیر نہیں کرے رہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادی سے مبارک ہے پھر حدیث شریف میں ان کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ بتائی تھی کہ ان کے دہنے گاج پہ ٹل ہوگا تو یہ آپ کے مرد صاحب نے یہ نشانی نہیں پانی کری اور اشتخارے کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ مشورہ تو مجھے بتاؤ آج تک کس نے اللہ سے مشورہ کیا کسی کسی باتیں خیر طلب کرنا ٹھیک ہے نا اچھا پھر میں نے جب آپ سے کہا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادہ کرام کو سکھایا ٹھیک ہے اس طرح سکھایا جیسے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سلمان لا چکے تھے ان کو خیر کی چیزوں کے لیے سکھایا تھا کہ اللہ اشر کی چیزوں ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے مین صاحب بہت بہت شکریہ جی مسواں صاحب پہلے تقی صاحب کے دو سوالات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان میں یا ادھر ادھر پوری دنیا میں کہیں پہ بھی لوگ اپنے بچوں کی شادی کے لیے استخارہ کرتے ہیں تو پھر کچھ ماہ بعد طلاق ہو جاتی ہے جب کہ استخارے کا رزلٹ ان کو بظاہر پازیٹیو نظر آیا ہوا ہوتا ہے ہاں تکی صاحب کا مطلب ہے کہ استخارہ ایک بےمانی سی چیز ہے یا غیر ضروری جی ہاں جی اس کا کوئی اگر اثر ہوتا تو وہ طلاق ہی نہ ہوتی جی تو اس میں تو پھر آپ صاحب غالباً یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم میں کہیں استخارے کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے اگر یہ واقعی کوئی کام کی چیز ہوتی تو رشتوں کے متعلق لوگ استخارہ کرتے ہیں تو ان کی طلاقیں نہ ہوتی اس میں قرآن یعنی استخارہ کا مطلب بھی یہ ہے خیر طلب کرنا خیر مانگنا کہ اللہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن ہمیں جو ظاہری اسباب ہیں جو ظاہری ہماری صورتیں ہیں عقل ہے اس کے مطابق تو ہمیں یہ کام ٹھیک نظر آ رہا ہے اندرونی جو اس کے شر ہیں تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اندر میں یا بعد میں میں کیا پھر حالات پیش آتے ہیں تو تو اس میں خیر رکھ دے تو یہ خیر مانگنا ہے تو یہ کہہ کر حضور صلی اللہ وسلما کہ آپ کو اگر دل کو تسلی ہوتی ہے تو آپ وہ کام شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں خیر رکھتا ہے اور اس میں آپ کئی لوگوں نے اپنی مثالیں دی بھی ہوئی ہیں کہ یعنی سفر پر جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں دعا نہ بھی کریں تو دعا کے بغیر بھی لوگ خیریت سے پہنچ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر کی دعا کرنا ہی انسان چھوڑ دے کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ بغیر دعا کے سفر کرتے ہیں اور خیریت سے پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ انسان کا علم محدود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے کہ انسان خیریت سے پہنچا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر کے نتیجے میں وہ بعض بلاؤں سے محفوظ رہا ہو تو ورنہ قرآن کریم میں مومنوں کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور دشمن ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس کیسے ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اور وہ ابتلاؤ میں ڈالے جاتے ہیں تو اس پر اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ناوزب باللہ قرآن کریم نے غلط کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے حالانکہ کئی مومن جو ہیں وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں اور دشمنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور کوئی مدد ان کو نہیں پہنچتی تو اس لیے یہ قرآن کریم کا بیان غلط ہے ایسا نہیں ہے تو استخارے کا مطلب ہی مدد خیر طلب کرنا ہے اور اس میں انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس قسم کے رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ طلاق کروا دی ورنہ میاں بیوی بی تو بڑے ٹھیک تھے تو اپنی سوچوں کے کی وجہ سے اپنے مطالبوں کی وجہ سے یہ رنجشیں یہ, نال، یہ جو رنجشیں اور آپس میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ معاملات جو ہیں اس رزلٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہوا کہ تقوا کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات نبھائے جائیں تو انسان اس میں ضرور خیر دیکھے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق چل رہے تھے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا انعام بھی دیا لیکن یہ کہنا کہ استخارہ کیا شروع میں اور بعد میں پھر اپنی مرضی دکھائی اور اپنے مطالبے رکھے تو اس کے بعد کہا کہ جی رشتہ نبھ نہیں رہا تو یہ آپ کا عمل ہی استخار کے خلاف ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ سے آپ خیر طلب کر رہے ہیں خیر مانگ رہے ہیں وہاں خود بھی خیر دکھائیں تو اگر بیوی کو اگر مرد کو اختیارات ہیں گھر میں تو وہ خیر وکم خیر وکم لہلی پر عمل کرے اور بیوی سے اچھا نباہ کرے تو اس طرح رشتے چلتے ہیں اگر بیوی بڑے خاندان کی ہے اور مال و دولت والی ہے اور خامند جو ہے وہ کم حیثیت کا ہے یا چھوٹے خاندان کا ہے لیکن چونکہ وہ بیوی بی ہے اس کا بیل خامند ہے تو وہ اچھے طور پر اس رشتے کو نبھائے تو لازماً ایسے رشتے چلتے ہیں اور ایسی نہ ایسی رنجشیں پیدا نہیں ہوتی تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اگر وہ طلاق پر منتج ہوتے ہیں تو اس میں استخارے کا قصور نہیں ہے اس میں انسان کے اپنے عمل اور اپنی سوچ کا قصور ہوتا ہے ورنہ انسان اللہ تعالیٰ تو جب انسان دعا کرے تو اس کو اس کے حصے میں خیر ہی رکھتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سچے نیت سے دل سے دعا کر رہا ہو خیر مانگ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو غلط راہ پر چلا دے تو اس کی میں نے مثال دے دی ہے کہ قرآن کریم میں کئی ایسی آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ تو پھر تم میری پناہ میں آ جاؤ گے لیکن اس کے بعد بھی کئی مومن ہیں جو بڑی مصیبتوں میں زندگیاں گزارتے ہیں اور غیر مومن جو ہیں ان پر ظلم ڈھاتے رہتے ہیں لیکن ان کی کوئی مدد نہیں ہوتی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ابتلا کے طور پر بعض دفعہ میں یہ کر بھی دیتا ہوں لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ میری ذات پر ایمان رکھنا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ کیا صرف خوشی اور خوشحالی میں ہی اور سکھ میں ہی مجھ پر ایمان رہتا ہے یا اگر کوئی ابتلاع پیش آ جاتا ہے تب بھی تم میرے ساتھ ہو اور مجھے چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہو تو یہ بات ہے کہ استخارہ کوئی بے یا فضول سی چیز نہیں ہے ایک اہم تعلیم ہے آذور صلی اللہ علیہ و کی کہ انسان کو اپنی کوششوں پر یا اپنے کم اپنے ہنر پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے تو تب ایسے کاموں میں برکت پڑتی ہے اور کئی ایسی بلائیں دور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ دوسرا سوال تقی صاحب کا تھا کہ بڑھ رہے ہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں تو سکھ حضرات بھی تو بڑھ رہے ہیں اس میں ہم پھر قرآن کریم کی طرف جائیں گے قرآن کریم فرماتا ہے کاتب اللہ ون عانا و کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے تو یہ آپ کہیں اللہ تعالیٰ کو سوال نہ کر دیں تکی صاحب کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے تو یہ دوسری قوموں بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو تقی صاحب خود ہی جواب دیں کہ اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ کیا معنی کریں گے یہ دوسری قومیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں تعداد میں تو اس کا کیا وجہ ہے کیونکہ قرآن تو صرف یہ کہتا ہے اللہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے اور کوئی غالب نہیں آئے گا تو اس میں بھی واضح بات ہے کہ انسان کا جو جو پیغام ہے وہ آگے چلتا ہے جماعت احمدیہ کو شروع ہوئے ابھی سو سال سوا سو سال ہوا ہے سکھم کو شروع ہوئے تقریباً پانچ سو سال گزر چکے ہیں اور حضرت گرونانک رامت العلح ایک بزرگ وجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کی ابتدا میں برکت رکھی ہے اور کئی لوگوں کو چونکہ بابا گرونانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے لیکن توحید کا آپ نے پھر سبق دیا اور توحید سیکھنے کے لیے مزید تعلیم سیکھنے کے لیے آپ نے سفر بھی کیے ہیں مکہ اور مدینہ کے اور دوسرے مسلمان ممالک کے تو اس میں ضرور ایک برکت تھی کیونکہ توحید کا پیغام تھا لیکن یہ بھی ایک تاریخ کا ہم دیکھتے ہیں اصول رہا ہے کہ جو قومیں حکمران رہی ہوں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس قوم میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو سکھزم نے ایک عرصہ حکمرانی کی ہے اور ایک لمبا عرصہ ان کا کی حکومت رہی ہے تو وہ تعلیمات بھی ضرور حضرت بابا گرونانک رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تعلیمات تھیں جو انسان جس میں جاذبیت تھی اور سچائی تھی اس لیے لوگ اس کو پہچاننے والے بھی ہوئے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ وہ پیغام لے کر آگے چل رہی ہے جس میں ہر طرف سے جو ہے وہ مخالفت ہی مخالفت ہے اور ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ ان کو کسی طرح روکا جائے اور یہ اپنی تبلیغ نہ کر سکیں تو سکھم کے بارے میں ایسے کہیں قوانین نہیں ہیں کہ وہ اپنی تبلیغ نہ کر سکیں اور وہ اپنے مذہبی رسومات نہ بجا سکیں ان کو آزادی ہے لیکن جماعت احمدیہ پر آپ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے تو ان پابندیوں کے باوجود اس جماعت کا بڑھنا یہ آپ کے لیے آپ کو سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے کہ اس میں اور جس کی آپ مثال دے رہے ہیں دوسری قوموں کی ان میں ایک فرق ہے کہ ان کو آزادی ہے کہ وہ جو اپنا پیغام پھیلانا چاہیں پھیلائیں اور بات کریں اپنے دین کی اپنے مذہب کی لیکن جماعت احمدیہ اپنا اپنی بات نہیں کر سکتی اپنے حق میں کوئی دلیل نہیں دے سکتی اور یہ جو ہیں ان کو جو کلیدی عہدے ہیں ان پر ان کو نہیں لایا جا سکتا ان سے ان کو ہٹایا جائے گا اور اس قسم کی جب آپ پابندیاں لگائیں گے اور یہاں تک بھی یہ حالات ہیں کہ ابھی مجھے دو احمدی اسٹوڈنٹس کے بارے میں یہ پتہ چلا ایک تو خود ہمارے عزیز ہیں انہوں نے یہ بتایا اور ایک اور احمدی دوست نے بتایا کہ پاکستان میں میڈیکل میں ان کا داخلہ ہونا تھا یعنی اچھے نمبر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میڈیکل کے لیے جب انٹرویو ہو رہا ہے تو اس میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے یعنی آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو داخل کر رہے ہیں اور اس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے یعنی آپ مذہب کے ذریعے ان کو ڈاکٹر بنائیں گے یا مذہب آپ کو ڈاکٹر بنائے گا اگر آپ مسلمان ہیں تو ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کہیں احمدی تو نہیں تو اگر احمدی ہیں تو پھر آپ معذرت ہماری آپ یہاں سے چلے جائیں آپ یہاں داخل نہیں ہو سکتے تو جہاں حالات اس کس حد تک آپ کشیدہ کر دیں اور تنگ کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ آپ بڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا بڑی بات ہے اس میں پھر آپ کا یہ کہنا مذہب کا خیز ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے انسان سن کر اس پر کہیں کہ واقعی یہ کوئی درست سوال ہے تو اس قسم کی پابندیوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا جو وہ فرمان میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنایا کہتاب اللہ اغلِ بن آنا وروس لی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہی ایسے حالات کے لیے یہ نہیں کہ قومیں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور ان کی آو بھگت کرتی ہیں اور ان کو پروان چڑھاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میری رسول ضرور غالب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ دنیا مخالفت کرے گی لیکن میرا رسول ضرور غالب آئے گا تو عدل مسیح السلام نے یہی دنیا کو بتایا ہے کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ تو ضرور غالب آ کر رہے گا تو یہی وہ باتیں تھیں جن کی متعلق پرانے بزرگان نے نشاندہی بھی کی تھی کہ آپ نے امام میدی کی مخالفت نہیں کرنی اس لیے بزرگان یہ لکھ گئے ہیں مثلاً علامہ بن عرب بھی نہیں لکھا ہے کہ امام مہدی کے سب سے بڑے دشمن اس زمانے کے علماء ہوں گے تو علماء کی مخالفت کے باوجود پنپنا اور بڑھنا یہ اللہ تعالی کی ہستی کا ثبوت ہے حدیثہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمام جو فرقے تھے یہودیوں کے ان کا یہ متفقہ فتویٰ تھا کہ ناوز باللہ یہ شخص واجب القتل ہے اور کافر ہے اور دین مصوی سے دور ہے اس کی وجہ سے آپ کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے فتوؤں کے باوجود حضرت علیہ السلام کو کامیاب کیا اور وعدہ کیا کہ میں تیری جماعت کو ان پر غالب کر کے دکھاؤں گا وجا وجاضی طباء کفاؤ اکزین کفاء اللہ یوم القیاں تو اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عدیثیٰ علیہ السلام جو خود قید ہوئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے ماننے والے کسی زمانے میں ان حکمران لوگوں سے بھی بڑھ جائیں گے تو یہی ہوا اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دکھایا ہاں اس میں وقت لگا اور وقت لگتا ہے تو یہی بات ہے کہ دوسری قومیں اگر بڑھتی ہیں تو انسان اپنے اچھے عمل سے اپنی اچھی پالیسی سے ایک مکان مقام, مقام بنا سکتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جماعتیں ہیں وہ مخالفانہ ہواؤں کی ہوتے ہوئے بھی اسی رخ میں بڑھتی ہیں اور کامیاب ہو کر دکھاتی ہیں تو یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اور اسی کا پیغام لے کر وہ آگے چل رہے ہوں اور اس سے ہٹنے والے نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو میں کھڑا کروں ان کو دنیا جو ہے وہ روک نہیں سکتی جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام 9 سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے 10 بجے کے درمیان ایف 100.7 ہنڈریڈ پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے آ, ہفتے کے روز آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے تقریبا آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور گیارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں تقریباً گیارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اردو زبان میں ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ٹرانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام یعنی صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کے سوالات لے لیتے ہیں پہلے ہیں ہمارے ساتھ محمد تقی صاحب Uh, حسن صاحب حسن صاحب پہلے ہیں السلام علیکم جی السّلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی میرے دو سوالات ہیں جو استخارہ ہے اس کا کوئی طریقہ بتایا گیا کہ استخارہ کرنا کیسے ہے بتالیس دن کا تو مجھے آپ نے بات کہی مجھے سمجھ میں آ لیکن کیا طریقہ بھی کوئی بتایا گیا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے نبی تو کوئی دین میں کوئی نئی چیز مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بار سسٹم کوئی جین میں اضافہ کیا یا جن میں موجود چیزوں کو کچھ کو ختم کیا ٹھیک ہے جناب دی بہت دی بہت شکریہ اب ہمارے ساتھ ہے محمد تقی صاحب تقیس صاحب السلام علیکم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت میں سے ہر سال کوئی نیا نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے آپ جائیں یو ٹیوب پر جا کر دیکھیں کہ ہر سال کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے وہ کتاب ہی ایک آج کل ایک بندہ کتاب لے کے دے رہا ہے کہ مجھے بھی کتاب آئی ہے ٹھیک ہے جناب یہ موجود جو ہے وہ کرنا چاہ ہیں صاحب امین کے جو سوالات تھے وہ شروع کرتے امین سوال رہ گیا تھا پہلے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک یہ بھی حدیث ہے کہ امام مہدی حدیثوں میں ہیر پھیر نہیں کریں گے اور ان کے دہنے گال پہ تل ہوگا ٹھیک ہے شکریہ امام میدی حدیثوں میں ہیر پھیر نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو مسیح محمد علیہ السلام نے کیا ہیر پھیر کی کس حدیث کو ہیر پھیر کر کے آپ نے نئے طور پر پیش کیا کہ یہ حدیث پہلے ایسے تھی آئندہ جو ہے یہ حدیث ایسے لکھی جائے اور جماعت احمدیہ اس کو ایسے لکھتی ہو کوئی ایک مثال پیش کریں کہ ایک حدیث پہلے اور طرح تھی اور دوسری کتابوں میں اس کی الفاظ وہی موجود ہیں لیکن جماعت احمدین ناوزب اللہ ہیر پھیر کر کے اس کو نئے طریق پر بنا دیا اور اس طرح لکھتی ہے کوئی ایک ایسی حدیث پیش کریں عرابیا الفاظ میں چینج ہاں کوئی, کوئی جی ایسی جس میں کیا بتائیں کہ یہ دیکھیں پہلے حدیث ایسی تھی اور امام عدیٰ علیہ السلام نے اس کو ہیر پھیر کر کے ایسا بنا دیا جی اور دوسرا سوال کا ان کا حصہ پہلے سوال کا دوسرا حصہ کہ امام مہدی کے دہنے گال پہ تل ہوگا اور مرزا صاحب کا نہیں تھا ٹھیک یعنی ان کی ساری سوچ سارا کام جو یہیں آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ نبی یا امام مہدی کام کرے نہ کرے اس کے گانے اس پہ تل ہونا چاہیے بس اور تل والے تو آپ کو ہزار بندے مل جائیں گے اور جس کے گانے گال پہ تل ہو وہ دعوی نبوت کر دے کہ آپ اس کو سچا سمجھ لیں گے کہ ہاں حادیثوں میں لکھا ہے تل ہوگا اور اس کے شخص کے تل بھی ہے تو اس کو ہم مان لیں وہ علامتیں جو خاص طور پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوئی ہیں امام مسیح موت کے بارے میں یکسر السلیب کے سلیب کو توڑے گا وہ عظیم الشان مقاصد جس جو آنے کی وجہ ہیں ان کو آپ چھوڑ کر اس قسم کی روایتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اچھا تل ہے کہ نہیں ہے تو یہ اور اس باوجود اس کے کہ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ امام میدی کے بارے میں ساری روایات جو ہیں یعنی اس میں کچھ ایسی بھی ہیں جو محل نظر ہیں اس کے باوجود آپ معیار صداقت یہ بنا دیں کہ اچھا تل ہوگا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے تو وہ کام جو آذور صلی اللہ علیہ بتائے ہوئے ہیں تو کہ دجال کو قتل کرنا اور صلیب کو توڑنا اور یہ ایسے عظیم الشان کام ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے یہ مسیحی موت کا کام ہے تو یعنی ایسے کام اس نے آ کے کرنے ہیں تو ان کاموں کو نظر انداز کر کے آپ اس بات پہ اڑ گئے ہیں کہ اچھا وہ تل نظر نہیں آ رہا اس لیے ہم نہیں مانیں گے اگر وہ تل نظر ہوتا بھی تو آپ نے کون سا مان لینا تھا پھر آپ نے کہنا تھا کہ ان کے بارے میں تو لکھا کہ انہوں نے تو آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہونا ہے اس لیے ہم انتظار کریں گے کہ یہ واقعی وہاں دفن ہوتے ہیں کہ نہیں تو وہی بات جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ لوگ نبی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو نشان دکھا دے تو ہم ضرور ہی مان لیں گے لیکن جب نشان دکھا دیا جاتا ہے تو کہتا ہے انہذا اللہ سہر و مبین تو جادو ہو گیا تو یہ اس قسم کے بہانے تراشے جاتے ہیں جب نا ماننا ہو تو وہ کام جو حضرت مسیحم علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں وہ آپ نے کر کے دکھائے اور دنیا نے اس کا اعتراف بھی کیا خدا آپ کے علماء نے بھی اعتراف کیا تو یہی عظیم الشان کام ہے جو اس کی پہچان ہے اور باقی جو بیا کی صداقت کا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن گری میں بیان فرمایا ہوا ہے اسی پر آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو پرکھیں گے تو درست نتیجے پہ پہنچیں گے اگر اپنے ہی معیار بنائیں گے تو پھر آپ صداقت کو نہیں پہچان سکیں گے اس میں آگے محمد حسن صاحب کا سوال ہے کہ استخارے کا کیا طریقہ ہے جی استخارہ جو ہے حدیث میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ استخارہ فی الامور کلحہ یعنی ہر معاملے میں استخارہ کرنا چاہیے ایک انسان جو ماہر ہے کسی فیلڈ کا مثلاً ایک ڈاکٹر ہے جو بڑا نامور ڈاکٹر ہے تو اگر وہ بغیر دعا کے بھی آپریشن کرے کرتے ہیں لوگ تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ایک مسلمان کو یہ ہدایت ہے کہ وہ کتنا ہی ماہر فن کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے کسی موڑ پر غلطی کر سکتا ہے تو اپنے ہنر پر یا فن پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل ہونا چاہیے تو ہر معاملے میں استخارہ کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ دو رکت نماز پڑھی جائے اور اس میں جو جب ہم کادے کی حالت میں بیٹھتے ہیں یعنی اطاح یا تو اللّہ وسلم اور اس کے بعد تشہد اور پھر دروشریف اس کے بعد آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنا معاملہ جس معاملے کے بارے میں وہ دعا کرنا چاہتا ہے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے کہ اللہ یہ معاملہ ہے اور اس میں میں, میں تیرے حضور خیر طلب کرتا ہوں تو یہ طریق استخارے کا آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوا ہے جی اس کے علاوہ ان کے سوال کا ایک دوسرا سوال بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی, کہ نبی کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے جی تو حضرت مرزا صاحب, جی. صاحب نے کیا کیا جی. جی. جی اس میں یہ درست نہیں ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ ضرور کوئی نئی بات لے کر آئے دین میں یا پچھلی کسی بات کو منسوخ کر دے اس میں آپ کے سامنے قرآن کری موجود ہے پچھلے انبیاء جو آئے ہیں ان میں سے سب جو ہیں وہ سب کے سب کوئی نئی شریعتیں لے کر نہیں آئی کئی ابیا ایسے ہیں جو پچھلی شریعتوں کے ہی ماتحت تھے مثلاً موسا علیہ السلام کی مثال لے لیں جو کہ شریعت لے کر آئے تو ان کے بعد کئی امبیا ایسے آئے ہیں جنہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماتع تھے مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام ہیں حضرت یعہ علیہ السلام ہیں یہ نبی یہ امبیا کون سی نئی چیز لے کر آئے یا کون سی پچھلی بات میں انہوں نے کمی کی کچھ بھی کمی بیشی انہوں نے نہیں کی لیکن اس کے باوجود یہ نبی تھے تو یہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ نبی جب آتا ہے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتا ہے تو اگر تو وہ شرعی نبی ہے تو پھر ضرور وہ کوئی نئی تعلیم لائے گا اور کوئی پچھلی باتوں کو منسوخ کرے گا شریعت والا نبی تو ایسا کر سکتا ہے لیکن غیر شرعی نبی وہ نبی جس کو شریعت نہ دی گئی ہو وہ پچھلی ہی شریعت کا تعبے ہوتا ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے اور اسی کو آگے چلاتا ہے جی اور اس میں میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں کہ یہ امبیا کوئی انہوں نے نہ اضافہ کیا اور نہ کمی کی یہ دین مصوی پر ہی قائم تھے اور اسی کے مطابق انہوں نے آگے تبلیغ کی ہے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں اور قیامت تک اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی قرآن کریم ہی جو ہے وہ قابل عمل ہوگا اور اسی کی تعلیم لاگو ہوگی تو اس وجہ سے اب کسی شرع نبی کی ضرورت نہیں ہے ہاں جہاں تک غیر شرعی نبی کا تعلق ہے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی آ کر قرآن کریم کے تابع آ کر اس کا پیغام آگے پہنچانا اس کا قرآن کریم نے انکار نہیں کیا اور اسی کے مطابق ہی حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھنا چاہے آپ نے کوئی کمی بیشی دین اسلام میں نہیں کی وہی نمازیں ہیں وہی کلمہ ہے وہی روزے ہیں وہی زکوٰۃ اور حج ہے ارکان اسلام بھی وہی ہیں اور ارکان ایمان بھی وہی ہیں تو یہ وہی بات ہے جو میں نے بتا دی ہے کہ شرع نبی شریعتوں میں اضافہ یا کمی کر دیتے ہیں غیر شرعی نبی ایسا نہیں کرتے اور نہ ایسا ہوا ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پر یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان ای ایم فائیو پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ یہ پروگرام عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز اردو زبان میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پہ ہمارا یہ پروگرام سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اسلام سی اور اگر آپ پروگرام میں براہ راست بذریعہ فون شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا فون ہے فور ون اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ جی مسوا کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پہلے آپ تکھی صاحب کا سوال کا جواب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے ہی بعض افراد اٹھتے ہیں اور وہ نئے دعوے کر دیتے ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہیں پہلے بھی آرز کی گئی ہے کہ اللہ کے واسطے یوٹیوب کی دنیا سے باہر نکلیں کسی کے دعوے کرنے سے اس جماعت کے بارے میں شک و شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے ویسے تو یہ واضح بات سن لیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ پیشگوئی تھی کہ خلافت قائم ہوگی اور وہی جو ہے وہ سپریم ہیڈ ہوگی وہی امامت ہوگی اور اسی کی پیروی میں جماعت نے آگے چلنا ہے اس لیے خلافت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے مطابق آئی اور سو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ خلافت جو ہے وہ چل رہی ہے اور جماعت احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی خلافت کے سائے میں آگے بڑھ رہی ہے اسی کی رہنمائی سے آگے بڑھ رہی ہے تو جو اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یہ کہہ دینے کا نہیں یہ یہ احمدیوں سے نکلا ہے یہ بھی درست نہیں ہے آپ کے حضرات بھی دعوی کرتے ہیں تو اس سے یہ کہنا کہ اس سے پھر کیا ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ نے دعویٰ کیا تھا جو کہ کلمہ پڑھتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ بھی شامل ہوئے یعنی وہ کوئی یوٹیوب والا نبی نہیں تھا یوٹیوب میں یعنی نبی بننے کے لیے تو آپ کو صرف ایک کیمرہ چاہیے اور انٹرنیٹ چاہیے بس نبی کمرے میں بیٹھ کے آپ جو مرضی کہتے رہیں لیکن نبوت کے لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے آپ دوسروں کو پہنچائیں بلغ معاون ضلع علیہ کا حکم تھا اور لوگوں کو بلائیں کہ اپنی آپ کی صحبت میں رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو ضرور آپ کی صحبت میں ایسا اثر ہوگا جو دوسروں پر اثر ڈالے گا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچپن کی عمر میں ہی آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ تھے ایک غلام کے طور پر بیچے گئے تھے خدیجہ کے پاس تھے تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جب زندگی گزاری تو اس نیک صحبت کا اتنا اثر ہوا کہ بعد میں جب ان کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا میں تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا تو یہ نبی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے نیک کا جو جانے پر آپ کو اس جگہ کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہونے دیتا جی تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں خدا جانے کس یعنی ذہنی اطلاع میں یا مرزا میں یہ مطلع ہیں کہ آ جاتے ہیں تو اس پہ آپ یہ کہیں کہ کوئی نئی جماعت بن گئی یا کوئی ایسی چیز آ ہم کبھی اور یہ آپ بھی ان کو اچھالتے ہیں کبھی کسی احمدی نے آپ دیکھا ہوگا کہ اس کے بارے میں فکر کا اظہار نہیں کیا کہ اب کیا ہوگا ہاں اس لحاظ سے تو ضرور یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ حق سے دور ہیں اور اپنی آکبت خراب کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے تو ضرور فکر ہوتی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے لیکن اگر نہیں سمجھتے تو سو بسم اللہ اپنا شوق پورا کریں نبوت کا نبی بننے کا ہمیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے اور ان کی بے بسی اور ایسی حالت خود حالت اظہار خود ان کی دعوے کی کلی کھولے گی کہ کی وہ کیا ہیں تو اس قسم کے لوگ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ تھا وہ تو بڑا لشکر لے کر آیا تھا کافی لوگ اس کے ساتھ ابن سیاد تھا اور حضروسی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جنہوں نے بچھڑا بنا لیا معبود قوم تھی جو ہاں جی حضرت مصعل جب گئے ہیں تور پہاڑ پر تو پیچھے انہوں نے جو ہے وہ سامری سامری نے قوم کو دوسری راہ پہ لگا دیا تھا لیکن ایسے لوگ اپنا انجام خود ہی دیکھ لیتے ہیں تو وہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے پیچھے بندے لگا لیے تھے یعنی فالوور پیدا کر دیے تھے جی. سامری کے کہنے پر لوگ لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تو یہ لوگ تو اپنے اندھیرے کمروں کی یعنی کوٹلیوں میں بیٹھے ویڈیو بناتے ہیں اور یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں تو آپ لوگ ان کو نکال نکال کر لاتے ہیں تو جتنا یہ آپ ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں وہ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فلسے جماعت احمدیہ کے سر پر خلافت کا سایہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جس کی رہنمائی میں وہ اپنے کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی کاتب اللہ علیہ اغلِ بن اگر تو کوئی اللہ کا رسول ہے اس کو میں یا تقی صاحب یا کوئی انسان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو اگر وہ نہیں ہے تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. وہ خود اپنی بے بسی کی حالت جو ہے, دنیا پر کر رہی ہے کہ وہ کیا ہے جی. بہت صاحب. تین کالرز ہمارے ساتھ موجود. پہلے ہم چلیں گے ظہیر صاحب, کی طرف. زہیر صاحب اسلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام بہت اچھا پروگرام آپ کی بات تو صحیح ہے استخارے سے زیادہ سے زیادہ انسان کو خواب آ سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو یہ کہا ہے اے میرے باپ یقیناً میرے پاس وہ علم آ چکا ہے تو وہ آدمی علم کہاں سے لے کے آئے مثلاً آپ دیکھ لیں کہ بچے کے ختم کرانا ہمارے مذہب کا حصہ ہے لیکن زبور انجیل قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ بچے کو بغیر سرجیکل پروسیجر کے آپ بچے کے ختم ہو جائیں مطلب وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا نہیں مانگی کہ ان کے فرزن جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں لیکن حضرت عیسیٰ کے مسلمان یہ جی یقین رکھتے ہیں کہ وہ لیفٹ اور رائٹ جو ہے تو سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے استخارے کے بعد جو علم ہے وہ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے جی بہت بہت شکریہ ظہیر صاحب آپ کے سوال کی طرف آئیں گے لیکن ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے جو کہ ایک دوست ہیں خالی اپنا نام بتانا نہیں چاہتے لیکن سوال پیش کرنا چاہتے ہیں جی سر السلام علیکم جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تل کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مبارک پر پوری مبارک تھی تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے چہرے پر تل تھا بھی یا نہیں کیونکہ تل کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ دا جو داڑی کے نیچے سے بھی نظر آ جائے گا صرف یہی کہنا چاہتا ہوں جناب بہت بہت شکریہ اور تکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی سوال لیں گے تکی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی ایک بہت ضروری ایسو ہے جو آپ مجھے سوچ کر سمجھ کر جواب دیجیے گا کہ یہ کہ جب اللہ تعالی نے جو نبی بنایا نا تو وہ اس میں رسول صرف چار ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ اپنی زندگی <تصفح> میں بتا دیا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا پیغمبر ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ تھے یہ, یہ حدیث بہت پرانی اور ہر ہر مسلمان سکے میں یہ, یہ ہم کاربن ہے آپ لوگ یہ بتائیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہہ رہے بالکل ٹھیک ہے سر آ سوال آپ کا پہلے ہم چلیں گے ظہیر صاحب کی طرف وہ کے بارے میں مزید ان کی کچھ تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے استخارے کے بعد جی علم کیسے آتا ہے یہ مسیح محدود علیہ السلام نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ علم آئے آپ کو آپ بیٹھ جائیں کہ استخارہ ہوا ہے آپ کو جواب آئے گا تو میں کام کروں وہی اضافہ مسیح محدود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ استخبارہ ہوگا اگر انسان یہ کرے استخبار کا مطلب ہے خبر چاہنا خبر مانگنا کہ اللہ تو مجھے خبر دے کہ میں کیا کروں تو آپ استخبار نہیں استخبارہ نہیں کر رہے آپ استخارہ کر رہے ہیں جی استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر کرنا چاہنا کہ اللہ یہ کام میں اپنی سوچ کے مطابق درست سمجھتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں لیکن میری سوچ جو ہے وہ چونکہ محدود ہے پسے پشت کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں ان کا علم تجھے ہی ہے تو تو اس میں خیر رکھ دے تو اس طرح دعا کرنے کے بعد جب انسان کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کرے گا تو اس میں کسی علم کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ انسان بیٹھ جائے کہ اب کوئی بات اللہ تعالیٰ مجھے بتائے تو میں کام کروں تو آج مسیح محدود علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ وہ استخبارہ ہو جائے گا کہ آپ خبر مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ بھی خبر دے اور آپ خبر کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی خواب دکھائے یا کچھ الہام کرے تو پھر میں وہ کام کروں تو وہ استخارہ ہے ہی نہیں وہ استخبارہ ہے اور اس کی اس کا کوئی اس کی کوئی یعنی اجازت نہیں ہے یا اس کا کوئی مقام نہیں ہے جی. دین اسلام میں آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی تعلیم دی ہے کہ آپ خیر مانگ لیں اور خیر مانگنا دعا ہی ہے کہ اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس میں خیر رکھ دے اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سے خیر آپ کسی نیک کام ہی مانگیں گے یعنی کہ ایک چور چوری کرنے جا رہا اور وہ استخارہ کہہ رہے کہ اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں تو اس میں خیر رکھ دے تو اس قسم کے کام تو ویسے ہی ناجائز ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا خیر کہاں کام کرے گا اللہ تعالیٰ خیر اسی میں رکھے گا جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں خیر رکھے گا اور جو لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیبی ہاتھ سے کس طرح معاملات کو سنبھال لیتا ہے انسان بعد میں سوچتا ہے کہ یہ میں نے تو اتنی کوشش کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بڑھ کے مجھے دے دیا تو یہ وہ خیر ہی ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اور اس کے بعد ایک اور دوست نے سوال تو نہیں لیکن انہوں نے کچھ مزید کچھ باتیں اپنا انہوں نے آ جی آ خیال پیش کا. کیا کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی حد کہتے ہیں کہ ہم یہ حدیث مانیں گے تو نہیں हुँ. لیکن انہوں نے بہرحال پیش کی ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ تقیثے جی آپ ہمارا لٹریچر اٹھا کے پڑھ لیں تو اس حدیث پر بات ہوئی ہوئی ہے کئی دفعہ اس کو کس نے رد کر دیا کہ یہ حدیث ہی نہیں اگر اس کا رد ہم کریں گے بھی تو آپ ہی کی کتابوں سے کریں گے یعنی اس حدیث کے بارے میں پرانی کتابوں میں کیا لکھا ہے وہی وہ ہم پیش کریں گے ہم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں بنائیں گے تو آپ نے بڑی قطعیت سے کہہ دیا کہ ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں تو یہ روایت ضرور کتابوں میں درج ہوئی ہوئی ہے لیکن اس کے بہت سارے جوابات ہیں میں فی الحال ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کی درایت پر جاؤں روایت پر جاؤں کہ راوی کون ہے آپ کہیں گے دیکھیں یہ بہانے بنا رہے ہیں میں دوسری ادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ مجھے خود ہی بتا دیں کہ میں پھر کیا کروں یہاں محمدی کیا کریں آضو صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوگا اور فرمایا کہ لئسہ بہینی وبینہ نبی کہ میرے درمیان اور وہ جو مسیح ہے امام مہدی بھی اس کو کہا وہ بھی نبی اور ہمارے دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے تو اگر حضرت عمر نے نبی ہونا ہوتا تو ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ آن ذو صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ میرے درمیان اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے جی تو حضرت عمر درمیان میں تھے تو وہ کیسے نبی ہو سکتے تھے تو یہ حدیث سمے آپ فرما رہے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں ہم دوسری حدیث ہم نے ہمیں سامنے آ گئی اس نے ہمیں سمجھا دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک نبی جو پوری تربیت کر کے گیا ہے اور اپنے بعد خلافت کی پیشگوئی کر کے گیا ہے تو وہ معاملات سنبھالیں گے اور بعد میں فرمایا کہ خلافت کے بعد ملوکیت ہوگی ملوکیت کے بعد ظالم بادشاہ آئیں گے ظالم بادشاہ کے بعد خلافت علام منہاج نبوہ ہوگی تو یہ آپ نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جا کے خلافت اللہ منہاج نبوت پھر قائم ہو جائے گی یعنی نبوت کے منہاج پر خلافت قائم ہوگی یعنی نبوت کا آنا ضروری ہے اس کے منہاج پر پھر خلافت قائم ہو جائے گی جی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں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 ہفتے کے روز آپ یہ پروگرام عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز یہ پروگرام اردو زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام حصبا بلوچ صاحب موجود ہیں اور سوالا سوال سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون 6522 اور سامعہ اکرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa اے یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس جی مصباح صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اگر آپ چلے ٹھیک ہے مزید کچھ پیش کرنا چاہیں جی اس میں ایک تو میں نے وہ جواب دے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات جو ہم کر رہے تھے جی اس میں اب جو دوسرے جوابات ہماری لٹریچر میں موجود ہیں میں صاحب کی خدمت میں وہ دیتا ہوں کہ جب آپ یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس حدیث پر بزرگان نے جو شرح لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھیں مثلاً لوکانہ بادی نبی القانہ عمر ترمزی میں یہ حدیث ہے اور ترمزی اور مشکات شریف وہ بھی حدیث کی کتاب ہے دونوں میں اس حدیث کے آگے لکھا ہے حاضا حدیث ان غریب کہ یہ غریب حدیث ہے یعنی غریب حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا ایک ہی راوی ہوتا ہے جس کی چین ملتی نن ملتی ہو حضور جی. صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اور وہ قابل استناد استدناد نہیں ہوتی یعنی مستند جی. نہیں ہوتی تو یہ اس روایت کی حقیقت ہے اور جو میں نے آپ کو سامنے رکھی اور دوسرا وہی جو میں آپ کے سامنے پہلے بات پیش کر چکا ہوں کہ اور اس میں ایک اور روایت بھی آتی ہے اس حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اس کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں اس میں آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اب اسفیکم لبو ایسا عمر وفیق ہوں کہ اگر میں مبوس نہ ہوتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا کر نہ بھیجتا تو حضرت عمر کو بنا کر بھیجتا اگر میں نبی بن کر نہ آیا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے یعنی زمانے کی حالت بہرحال ایک نبی کا تقاضا کر رہی تھی اس کے آنے کے بغیر حالت سدھرنی نہیں, نہیں تھی اس لیے اللہ تعالی نے مجھے بھیجا جی اگر میں نہ آیا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوتے تو یہ تمر کے مقام اور مرتبے کے بارے میں یہ روایت ہے تو یہ اگر اس کا یعنی ویسے تو اس کو علماء نے غریب قرار دے دیا ہے لیکن اس کو ہم جماعت احمدیہ ایسے ہی نہیں ہر روایت کو اٹھا کے پھینک دیتی بلکہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے کوئی معنی جو ہے نکلیں تاکہ اس کو بالکل ہی رد نہ کیا جائے اور کوئی تعویل کر کے اگر وہ قابل قبول ہو تو لے لیا جائے جی تو جے ہمارے نزدیک یہ اسی معنوں میں ہوگی اگر ایسی بات ہے تو کہ اگر میں نہ آیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنال اور یہی بات حضرت مسیح محدود السلام نے بھی بیان فرمائی ہے کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا یعنی مجھے کوئی شوق نہیں ہے زمانہ خود زمانے کی حالت ایسی تھی کہ دین اسلام پر غیروں کے اتنے حملے تھے کہ آپ کے پاس جواب نہیں تھے عیسائی حضرات جب ہندوستان میں حکومت قائم کر کے بیٹھے تھے تو پادری حضرات بھی بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے اور ان کی مشن میں یہی بات تھی کہ جیزس اور محمد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام جی اور ان کی تبلیغ کا یہی رنگ تھا یہی دلیل تھی ان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم وفات یافتہ ہیں اور مدینہ میں دفن ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر بیٹھے ہیں تو آپ زندہ نبی کو مانیں گے یا جو زمین میں مدفون ہے اس کو مانیں گے تو ان کی اس دلیل نے کام کیا اور کئی لوگ عیسائیت میں داخل ہو گئے تو اس کا جواب دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے اعظم مسیح محدود علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو انہوں نے اپنی طبی عمر پا کر 120 سال کی عمر میں وفات پائی اور وہ کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے ہاں ان کے آنے سے مراد ایک شخص نے انہیں کے رنگ میں آنا تھا جس نے وہی کام امت مسلمہ کے لیے کرنا تھا جو حتیثہ علیہ السلام نے یہودی امت کے لیے کیا اور وہ میں ہوں تو یہ پیغام جب آپ نے دیا تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اور اس میں ان کے پادریوں نے خود یہ بات لکھی ہوئی ہے مثلاً زویمر امیرکن مشنری تھے انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی کہ ہماری عیسائیوں کی بنیاد جو ہے وہ ہے ہی اسی بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسس نے ہمارے لیے قربانی دی اور صلیب چڑے اور وہ زندہ ہیں اگر وہ صلیب نہیں چڑے اور وہاں وفات نہیں پائی تو پھر ہماری جو ساری عمارت ہے سارا عقیدہ جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے تو وہ پھر ہلا کے دکھایا حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے وہ دلیلے دیں کہ عدیثہ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بچا لیا وہاں سے اور بعد میں طبعی عمر پا کر جو ہیں فوت ہوئے ہیں تو اس میں قرآن کریم سے بھی دلیلیں دیں آپ نے انجیل سے بھی دلیلے دیں اور تاریخ سے بھی دلیلیں دیں تو یہ مسیح ہندوستان میں حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی کتاب ہے تو یہ سارا وہ معاملہ ہے جو مسیح مد السلام نے بڑی وضاحت سے اپنی کتابوں میں پیش کیے ہوا ہے جی تو اسی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوابات دیے اور وہ آپ نے دنیا کے سامنے رکھے اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحہ نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب حسن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں حسن صاحب السلام علیکم السلام علیکم جناب جی سر جی میرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تصور ہے آسمان سے یا علیہ نبی کے آنے کا جو آسمان سے تصور ہے یہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اگر یہ تصور موجود تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے ان چیزوں سے متعلق ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ جی مسبر صاحب حضرت عیسیٰ کو کیا تب بھی آسمان پہ زندہ مانا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. کے زمانے میں اور کیا یہ تصور موجود تھا کہ وہ آئیں گے آسمان سے یہ تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کیسے موجود ہو سکتا ہے جب خود قرآن کریم فرما رہا ہے کہ قد خلط من قبل رسول وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول كہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب اس دنیا سے گزر چکے اور پھر قرآن كری فرماتا ہے فلمہ توفیطا نہیں كنطان ترقی بالحمس الماحدہ کا آخری رکوع ہے کہ عیسائیوں کے بگڑنے کا جواب حتیسہ علیہ السلام یہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ جب تک میں موجود تھا میں ان کی اصلاح کرتا رہا ان کو رائے راست پہ رکھتا رہا جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر میرے بعد کیا ہوا مجھے نہیں اس کا پتا پھر تو ہی نگران تھا دنیا پر تیرا ہی اختیار تھا میں وفات کے بعد کیسے ان کی اصلاح کر سکتا ہوں تو ایسی واضح آیات کی موجودگی میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصور جو ہے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جگہ پا سکتا تھا کہ حدیث علیہ السلام آسمان پر گئے یہ تصور نہیں تھا اسی وجہ سے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ حضور وفات نہیں پا سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور وفات پا جائے یہ ہوگا کہ حضور کچھ دیر کے لیے حضور کی روح کہیں گئی ہے ابھی حضور واپس آ جائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تلوار نکال لی ہوئی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو وہ پھر میری تلوار سے بچ نہیں پائے گا جی تو ابو بکر صدیق رضی الطع عن آتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول <سلام> یہ آیت پڑھتے ہیں اور تمام صحابہ جو ہیں ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم پا گئے ہیں یہ آیت جو ہے اس کا پڑھنا ہی ان پر اثر کر جاتا ہے اور ان کو سمجھا دیتا ہے جی اگر اس قسم کا تصور ہوتا تو وہ ضرور یہ سوال اٹھاتے کہ اگر حضور نے یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ حضور فوت نہیں ہوئے تو پہلے بھی تو نبی فوت نہیں ہوئے عتیصہ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتے یا زندہ رہ سکتے تو کسی صحابی نے بھی اس یہ سوال نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس تصور کا آ, کوئی امکان ہی نہیں ہے وہاں کسی صحابی کے ذہن میں یہ آ, تصور نہیں تھا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عطیثیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اگر یہ تصور یا عقیدہ ہوتا تو لازماً یہ سوال اٹھتا کہ اگر عیسی اس علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھ سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں لیکن محض ایک رسول ہیں آضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا اور اس موقع پر جو خطبہ دیا حضرت ابو وقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ لا يزیک اک اللہ محتطعین جی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا ایک ہی موت انسان پر ہوتی ہے جو آپ پر آ چکی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ واپس آئیں زندہ رہیں اور پھر دوسری موت آپ پر آئے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے تو یہ تصور جو ہے یہ آہستہ آہستہ باہر بعد میں جا کے داخل ہوا ہے اور ہاں یہ ممکن ہے کہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والے مسیح کے لیے جو پیش گوئیاں ہیں اس میں چونکہ آنے والے مسیح کو حضور نے عیسیٰ ابن مریمی کہا ہے تو وہ جو باہر کی دنیا میں یہ بھی آپ موجود ہے کہ یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور کسی اور کو صلیب دے دی گئی یہ خود عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جس میں ایسے خیالات تھے تو وہ جب آئے ہیں آئے اسلام میں تو آہستہ آہستہ ایسی باتیں اسلام میں داخل ہوئی ہیں تو یہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ میں اس قسم کے عقیدے یا تصورات نہیں تھے اگر ہوتے تو میں نے آپ کے سامنے وہ مثال رکھتی ہے آذو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کہ وہ بہترین موقع تھا اپنے اس تصور کے اظہار کو, اظ... کو ظاہر کرنے کا اگر صحابہ کے ذہنوں میں ہوتا لیکن کسی نے یہ سوال نہیں کیا جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں آ, اب سے کچھ ہی منٹوں کے بعد ہماری آ, یہ فریکوینسی تبدیل ہو جائے گی اور جو احباب ہمیں ریڈیو پہ سن رہے ہیں آ, ان سے گزارش ہے کہ وہ اے ایم فائیو کی طرف یون اپنے آپ کو کر لیں اور جو انٹرنیٹ کے اوپر ہمیں سماعت فرما رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اور ٹورانٹو کے باہر کے سامنے ان کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون جی مصباح صاحب کوئی کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے यारी. غالباً ایک کالر آ گئے ہیں. جی. حسن صاحب ہمارے بھی آپ سے سوال کیا تھا تو سوال جو مرزب صاحب نے جواب دیا وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو نے جواب دیا میرا ہمیشہ سوال اپنا وضاحت سے نہیں بیان کر سکا میرا کہنے کا مقصد تھا اس وقت جو عیسائی تھے اور جو یہودی تھے جی کیا جی ان میں یہ کنسرٹ موجود تھا کیوں کہ کچھ یہود نے اسلام کو قبول کیا کچھ نے نہیں کیا تو کیا ان میں کو یہ کنسرٹ موجود تھا کہ جیلیا جی نے سے سے آنا ہے آنا ہے ہے یا حضرت نے کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا اسلام کو ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ حسن صاحب جی صاحب جی ٹھیک ہے اس میں جو تو یہودی حضرات ہیں وہ تو مسیح کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے نہ مانتے ہیں ابھی تک تو لیکن یہ ضرور ان میں تصور تھا کہ علیہ نبی جو ہیں وہ آئیں گے لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو قرآن کریم نے یہی تو اصلاح کی ہے عقائد کی کہ وہ لوگ جو پرانے عقیدے رکھے ہوئے تھے قرآن کریم نے ان کی اصلاح کی ہے اور ان عقیدوں سے باہر نکالا ہے کہ اور یہ بتایا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ وفات پا جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا تو ایک قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر انسانی زندگی کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے پھر ایک عمر گزارتا ہے اس کے بعد بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد وفات پا جاتا ہے تو حدیثوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات کیے ہوں جو پرانے ان کے تھے کہ علیہ نے آنا ہے یا نہیں آنا یا حتیثیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس قسم کے سوالات حدیثوں میں موجود نہیں ہیں جی تو یہ اگر اس قسم کے سوالات ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تصورات موجود تھے تو جن کو انہوں نے بیان کیا لیکن اس قسم کی باتیں احادیث میں روایات میں موجود نہیں ہیں جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد ان کو خود بخود یہ جوابات مل چکے تھے کہ جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے سب وفات پا چکے ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے تو اگر قرآن کریم کے بعد بھی ان کے ذہنوں میں اس قسم کے عقائد ہوتے تو وہ ضرور اس کا اظہار کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو جو جو سوال انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں وہ بھی روایتوں میں محفوظ ہیں لیکن اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ علیہ نبی کب آئیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے اس قسم کے سوالات نہیں ہیں دوسرے کچھ سوالات موجود ہیں تو جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان میں یہ بہرحال ان کی اصلاح ہو چکی تھی کہ کسی نے بھی اب واپس کسی نے بھی اب نہیں آنا تو کیونکہ اس قسم کے کوئی سوال ان کی طرف سے نہیں اٹھائے گئے ہاں بعد میں جب اسلام پھیلا ہے اور اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کو آئے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا اور مسلمان کو میں مختلف علاقوں میں پھیل گئیں تب اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں میں داخل ہوئی ہیں اور اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مثلا یہ عقیدہ کہ عزیس علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو صلیب دے دی گئی کسی دشمن کو اور عدیثہ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا یہ عیسائیوں میں فرقہ موجود ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے جی اور تاریخ سے یعنی پورا اس کا ریکارڈ موجود ہے تو یہ باتیں وہاں سے آئی ہیں کہ عتیسہ علیہ السلام کی جگہ کوئی اور صلیب پر لٹکایا گیا اور عتیسہ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کا کوئی تصور صاحب میں موجود نہیں تھا جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب زیب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں اور غالباً ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا ان کے سوال کا جواب ہم کچھ uh, لمحات کے بعد دیں گے جی زیب صاحب اسلام علیکم. آجی, السلام علیکم ہاں جی وعلیکم السلام اچھا آپ کا جو عقیدہ عقیدہ کیا کہ چکا ہے کہ نہیں آ چکا ہے ٹھیک ہے جناب آپ کا سوال کا جواب حسن صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کے اس سوال کا جواب تقریباً دس منٹ کے بعد دیا جائے گا کیونکہ اس وقت زیب صاحب تو تقریباً دس منٹ کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا آ, کیونکہ اس وقت ہمارے پروگرام کی فریکوینسی تبدیل ہو رہی ہے جو اب آپ اے, اس کو اے, ریڈیو پہ سماعت فرما رہے ہیں ان کو اے ایم فائیو کی طرف ٹیون اپ کرنا پڑے گا اور انٹرنیٹ کے سامنے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ سامع آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کی خدمت میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے تاول کو اجازت دیجیے غلام مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل ہے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ بادہ زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ زندہ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 احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد احمد یا زندہ باد زندہ دت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد زندہ باد بار زند زند